برحمن الرحمۃ اللہ علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صبح شاہ صاحب والے بات باقی تمام شامین فارحہ نگرامی والا سے اس کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوی شریف میں سے درخت نمبر پانچ و انتیس و سو انتیس اکہتر ہے اور اس میں جو ہے عوراد فتھیا میں سے پانچ سو انتیس شروع ابھی تک اور ایک سو جو ہے عوراد فتھیا کا درج مل ایک سو اکہتر ہے سی اول ملک الجبار میں ہے اس میں ان چاسواں کل پچاس لال چاسواں پر ان چاسواں جو ہے فورٹی نائن لال میں یہ دوسرا پیراگراف ہے وہ ہے سبحان ال پہلا پیراگراف سُبحان ولا الحمد الا وَلّہ اللّہ, اللہ واللہ اکبر تھے جسے تصبیہ تربا کے نام سے عادش کی کتابوں میں اور فقی کتابوں میں جانا چاہتا ہے جس کی توجہ لوگوں کو ہو گئی اور اس کا دوسرا ایسا جو ہے پیراگراف جو ہے لا لاہ الاپ وطا اللہ بل علی العظم اس مقدس جو ہے حصے کی توجہ پیرگراف کی توجہ عالم کی خدمت میں ہیں اس میں لا ہولہ میں لا نفی جنس کے لیے ہے جی اور لا نفی جنس کے یعنی نہیں کوئی نہیں اس معنی میں آتا ہے نہیں کوئی نہیں ہاں جی اس معنی میں آتا ہے ہولا کے لام پر زبر جو ہے لا کی وجہ سے ہے لا نف جنس اپنی سم کو ممنی پر فتح کرتا ہے اس لیے ہولہ پڑوانا اس میں ہاولن ہے کہ نا جی ہاول ہے اللہ کی وجہ سے ہولا ہوا ہے اور ہاولن جو ہے اس کے معنی دو, دو معنی کے ایک دو سال کے معنی میں ہے ہولہ نول جیسے فکر میں آتا ہے زکوٰۃ کے باب میں سال گزر جانا دوسرا قدرت کے معنی میں ہے طاقت قدرت کے معنی میں. القاموس الجدید عربی لغت میں یہ دو معنی کے اور دوسرا جو مختار السہا نام عربی لغت میں الحول واہ ہوا ایزن القوت ہول بھی جو ہے قوت کے معنی میں ہے واہ ہوا ایزن الصنا اور یہ سال کے معنی میں بھی ہے یہ سال کے معنی میں بھی آتا ہے قوت کے معنی میں بھی ہے جس طرح جو ہے کاموں جدید نے کا اس, اس عربی لغت نے بھی ہی کہا قوت طاقت قدرت سب ایک معنی ہیں قوت کے معنی میں اور سال کے معنی میں آتا ہے اور اب بولتے ہیں حال علہ یعنی اے مر یعنی سال گزر گیا یہ مختار صحت میں یہ معنی کہتے ہیں تو اللہ ولا کے معنیٰ یہ وہ یہاں تو سال کے مراد نہیں ہیں تو اللہ ولا یعنی کوئی قدرت نہیں کسی قسم کی قدرت نہیں کوئی طاقت نہیں اس معنی میں ہوگا کوئی قوت اور قدرت نہیں یہ معنیٰ ہوگا ولا قوہ میں بھی لانف جس کے لے ہیں کوا ایک معنی لغت میں لکھا ہے طاقت ساختی تشدد زود، زور سارے زور اور ہمت دلیری یہ سارے معنی کیا ہے اس کے علاوہ تندرستی اور فوجی طاقت یہ سر معنی کیا ہے القاموس و جدید میں ان معنی میں سے یہاں طاقت و ہمت زیادہ مناسب ہے جذا دعا, دعا میں لاہ قوت ہے طاقت اور ہمت یعنی کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے ہاں جی کوئی بھی کسی قسم کے کام کرنے کی نہ نیکیاں کرنے کی نہ برائیں سے بچنے کی اللہ باللہ علی اللہ جنم تو اللہ حرفِ سے نہ سوائے مگر کے معنی بلّہ ذات واجب الوجود کا نام ہے نام نام مبارک ہے ہیں وہ علم شخص ہے یعنی ذا وہ ذات جو ایک ہی ہے مشقت معلوم ہے جو اس کائنات کا رب ہے خالق ہے مالک ہے اسی کے نام ہے جو کہ اس کائنات کا خالق و مالک و رب و الا ہے ال بلند مرتبہ اور بلند دونوں معنی میں کیا ہے عظیم عظمت والا شان شکت والا یہ سارے معنی القام و معنی لوبی لغت کے کتاب میں یہ سارے معنی کیا ہیں تو لاہ اِدعا کا لاہ ولا قوت اللہ بل عظیم کا مکمل تیت ایک, ایک لفظ کی آپ کو توضیح ہو گئی اب اس کا مکمل ترجمہ یہ ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ کا ہاں جی اللہ پاک ہے یہ شروع سے سبحان اللہ الحمد للہ سے لے کے آیا ہے تو پورا تجمہ ہاں جی سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ وَل اکبر اللہ حول ولا الا قوۃ اللہ باللہ اللہ پاک ہے ہر قسم کے وہ ہے سبحان اللہ الحمد للہ تمام تعریفیں اللہ کے ہیں ولا الا اللہ اللہ کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ہر چیز سے بزرگ و بدتر ہے یا جو ہے اللہ اس چیز سے بزرگ کو بدتر ہے کہ کوئی اس کی کا محق و توصیف جو ہے اللہ اس چیز سے بزرگ کو بدتر ہے کہ کوئی اسکی کا محق اور توصیف کر سکے یہ تاجمہ جو ہے اللہ ولّہ کو اس کا اللہ اکبر کے یہ تمام جعفر شادی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق امام فرمایہ اللہ اکبر کا یہ ترجمہ ہے کہ کوئی جو ہے جو اللہ اس چیز سے بزرگ و بدتر ہے کوئی اس کی کما کو توصیف کر سکے صفات بیان کر اور اللہ علیہ اللہ بل اس ایسے کا ترجمہ منہیات سے بچنے کی اللہ علیہ ہوں سے جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے جیسے شراب نہیں پیو نہ بولو بہتان نہ تراشی نہ کرو اس طرح حرام خوری نہ کرو یہ سب منحیات سے یہ مراد جن کو اللہ نے نہیں کیا منحیات سے بچنے کی کوئی بھی قدرت لا اللہ ولا اور قوت کے تعلق جڑے معمورات یعنی واجبات اور مستحبات جائز کا کہ بجا لانے کی کوئی بھی طاقت شرف بلند مرتبہ اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے ہاں جی یہ ترجمہ جو ہے اس پوری دعا کا ترجمک ترجمہ اللہ صُبح اللہ اللہ علیہ العظیم یہ ترجمہ مولانیہ علی علیہ السلام سے نجب اللہ میں نقل ہوا ہے کہ آپ فرماتے ہیں، لا حول ولا قوت کو یہ مطلب ہے کہ گناہوں سے بجنے کی کوئی طاقت اور نیکی معاملات یعنی نیکی ہاں جی واجبات اور مستحبات بجا لانے کی کوئی بھی طاقت صرف بلند مرتبہ ہاں جی اور عظمت والے اللہ ہی کی توفیق سے حاصل ہو سکتی ہے لاہور اس کی توفیق شامل حال ہوگا تو ہم گناہوں سے بچ سکیں گے اور اچھے کام کر سکیں گے اور اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر سکیں گے چنانچہ قرآن پر ابھی بہت شاید میں خدمت سرحِ نور کے گائے میں اللہ ہیں ولاف وَلَا فضل علیہم و رحمۃ ہوں اور اللہ کی فضل اور رحمت احسان اور رحمت تمہاری شامل حال نہ ہو معذا من کو مین حج نابذا تم سے کوئی بھی ہرگز اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا میں پاک نہیں کر سکیں گے تو یہ بھی اقدت میں دیکھا جائے تو راہ بلّہ اسی آج کی مفہوم کو بیان کر رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے توفیق اور احسان کے بغیر تم میں سے کوئی اپنے نفس کو پاک نہیں کر سکتے مگر اللہ جس سے چائے پاک کرے گا اور وہ سننے والا وہ سمجھانے والا ہے تو سر اس دعا میں کیا اللہ اللہ عظم گناہوں سے بجنے کی کوئی طاقت اور نیکیاں بجا لانے کی کوئی قدرت جو ہے نہیں ہے بندے کے پاس سوائے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ جو علی البلاً مرتبہ عظیم عظمت والد ایک ترجمہ ہے اور دوسرا ترجمہ اس کی لفظی تجمے کے لحاظ سے یہ ہے اللّہ لا اللہ خط اللہ بلّہ علیہ عظیم یعنی اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی ذات ہاں جی کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی طاقت و قوت نہیں ہے اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی ذات جو ہے اللہ دیے با بذات اللہ نہ دیں تو کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بذات کوئی بھی کوئی بھی اور کسی بھی قسم کی طاقت و قوت نہیں ہے اور وہ ذات سب سے برتر اور میں عظمت والا یہ لفظی تجمہ کے لحاظ سے درست ہے لفظی تجمہ کے لحاظ سے یعنی اس سے صحیح معفوم اس میں غرفی کا جو مفہوم لے لیا جمول نے وہ اس کی جو ہے مولا سے نقل ہے وہ زیادہ جو ہے مفہوم کے لحاظ سے ہاں جی جو قرآن حقائق یقیناً اس تجمہ کے بھی تائید کرتے ہیں جو مولا سے نقل و تو اس مقدر تجویح کے پڑھنے کے ساتھ لا حول ولا قوت اللہ بلّہ یہ مقدس تجویز پڑھنے کے ثواب کے حوالے سے لکھا ہے نمبر ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو لاہ وتِ اللہ بل علیم کہا کرو پیارے نبی نے فرمایا کہا کرو ہاں جی یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے یہ مبارک تجویز جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لاہ وت اللہ بلا العظیم۔ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے ترمیزی شریف کے حوالے سے لے کے جنت کے خزانے کتاب کا نام جنت کے خزانے سے حدیث نمبر چھ سو چھپن اور صفحہ نمبر ایک سو ایک پر ہے مزید پیارے نبی حدیث نمبر دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرمایہ اللہ قوۃ اللّہ بلّہ مل جا من اللہ, اللہ علیہ یہ دونوں تجربہ اولا مل جا من اللہ اللہ علیہ ہاں جی پہلے کا تجمہ تو ہو کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت و قوجی ولا مل جا کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کوئی پناہ گاہ نہیں ہے من اللہ اللہ کی طرف سے اللہ مگر یہ کہ اللہ خود کے پاس پناہ مل سکتے ہیں خود کے علاوہ کسی کے پاس کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کسی بھی مثبت میں پریشانی میں ہاں جی مشکلات میں آفات سماوی عرضی کے موقعوں پر طوفانوں کے مقبر سیلابوں کے موقعے پر ہاں جی آسمانی زمینی بڑے بڑے بلاؤں کے موقعے پر اللہ کے سوا کوئی پناہ دینے والا نہیں ہے میں آپ فرمایا یہ کلمہ ننانوے بیماریوں کی دوا ہے یہ دونوں ملا کے جب پڑیں گے لا ولا قوت اللہ کت اللہ بلّام من اللہ الا علیہ یہ کلمہ 99 بیماریوں کی دوا ہے سب سے کم دوا یہ کہ اس کے پڑھنے والے کو رنج و غم نہیں ہوتا ہے اس کو اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے نا اللہ کے سوا کوئی اولو قوت نہیں ہے اور ہر مشکل وقت میں پناہ اللہ ہی ہے اور اسی کی درگاہ میں ہی پناہ ملے گی اس بات پر انسان کو یقین ہو جائے کہ پناہ گا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اللہ کے حضور میں ہی پناہ لیں گے تو جس نے اللہ کے حضور میں پناہ لے لیا اللہ کو اپنا پناہ گاہ مل جاوا قرار دیا تو اس کے لیے رنج وغیرہ یقیناً نہیں ہے اس کے لیے یہ کتاب حاکم جو ہے الرسنت کتاب میں سے مستدرک الحاکم کے نام سے آج ہے مشہور دوجے دوسرے درجے کی حدیث کی کتاب ہے بیاول جنت کے حضانے حدیث نمبر 657 صفحہ نمبر ایک سو ایک پر اس طرح تیسری حدیث جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاہک وطلّہ اللہ علیہ العظیم جنت میں کاش کرنے کی مثل ہے یعنی اس کلمے کا کہنا ایسا ہے جیسے کسی نے جنت میں باغ لگایا ہو جنت میں باغ لگایا ہو ابن حبان یا حبان کے حوالے سے ہیں جنت کے حضانے کے سفر حدیث نمبر 658 صفحہ نمبر 101 تو نمبر چار دعائے مبارک لاہکوۃ لا اللہ بل عظیم کے بارے میں ایک نہایت ہی قیمتی وہ ہم بات حضرت علامہ محمد حسین توائی صابت میزان اپنی ایک کتاب الرسال توحیدیہ میں صفحہ نمبر تیئیس پر آخری پیراگراف میں فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حضور یوں التجا کی یارب آتے تھا انبیاء کا فضائلہ نہیں کہ اللہ تو ہم ماں شارف کو بہت سے فضائل عطا کیا مجھے بھی دے دے فقال اللہ اللہ تعالیٰ نے فرما وقت آتے تو کا خیمہ آتے تو کا اے میرے حبیب ہم نے آپ کو جو خوش دیا ہے ان میں سے دو کلمہ ایسے دیا ہیں مینتا شمر عائش کے نیچے سے وہ دونوں یہ ہے اللّہ کو وط اللہ بلّہ دوسرا والمن جامن کا اللہ عل علام جامن کا اللہ علیک یہ دو کلم اے میرے رب تو نے انبیاء علیہ السلام کو بہت سے فضائل عطا کے بس مجھے بھی عطا کر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے حبیب میں نے جو کچھ آپ کو دیا ہے ان کے درمیان دو کلمہ ایسے ہیں جو میرے عرش کے نیچے سے لیے گئے ہیں اور وہ دو کلمہ یہ ہیں لاہ الاب اللہ علیہ الز اور دوسرا کلمہ لامن جامن کا اللہ یعنی جب تیرے بندہ ہاں ہر کوئی بلا مثبت آزمائش آ جاتی ہے تیرے بندے پر تیرے بندوں پر ہاں جی جب تیرے بندوں پر جو ہے کوئی بلا مثبت آزمائش آ جاتی ہے تو اللہ تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں لامن جامن کا لے کے منائیے تو تیرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں تو ان دو دعیٰ کلمات کے حوالے سے تھوڑا سا توضیح کرنا تھا اور وہ توضیح کا آج کے درس میں جگہ نہیں ہو وہ انشاءاللہ کل کے درس میں اس کی توضیح بتا دوں کیونکہ آگے درس میں جگہ نہیں ہو رہا ہے لہٰذا وہ ان شاء کل کے درس میں ہم آپ لوگوں کو بتا دیں